صلاة والسلام اللہ وعلی آرکا نور اللہ الحمدللہ عز و نور وجل بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے پچھلے درس میں پچھلے سبق میں ہم نے اس حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اس پر آیتیں بھی قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تلا نے ذکر فرمائی اور واقعات بھی اس زمن میں بیان فرمائے مزید اسی حوالے سے کچھ اور معاملات کچھ اور واقعات جن کے ذریعے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ عبدالاصلا والتسلیم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو آج بیان کرنی ہے جو کاغیر اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تھے اور نکلنے سے پہلے کا واقعہ مشہور ہے کہ قریش اس بات پر مشتمے ہوئے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان ناوز باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوں گے ایک ایک نوجوان ایک ایک شخص آ جائے گا تاکہ ناوز باللہ جب شہید کر دیں تو کس کس سے بنو ہشم بدلہ لیتے رہیں گے تو یہ سارے تلوار لیے رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے گرد جمع ہو گئے تھے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے تشریف لے کر گئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی قازی ازمال کی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی زمن میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے اس انداز میں ان سے نجاد پائی دوسرے دو واقعے جو پہلے بھی گزر چکے ہیں بڑے پیارے واقعے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ یہ لوگ جان کے دشمن ہو چکے تھے اور ہر طریقے سے عذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے انتہائی جاسوسی طبیعت کے تھے ماہر لوگ تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی حضر ال کی حفاظت فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اور سیدنا النا بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ غار شور میں پہنچے اور اندر دونوں حضرات تشریف لے کر گئے وہاں پر تین دن آپ لوگوں نے گزارے اس غار شور میں یہاں تک یہ لوگ نشانات لگاتے لگاتے پہنچ گئے یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں اب یہاں سے اللہ تبارک و تطالعہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے کہ مکڑی کو حکم ہوتا ہے تو وہ اس غار کے اوپر جالہ بن دیتی ہے تو اب امیہ بن خلف دیکھ کر کہتا ہے کہ جب کفار یہ چاہتے ہیں کہ اس غار میں جا کے دیکھیں تو کہتا ہے کہ اس مکڑی کے جالے کو تو دیکھو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے تو حضور علیہ السلاۃ والسلام اگر اندر جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے تو یہ کہاں سلامت رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ اندر تشریف لے کر نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حفاظت فرمائی اور دوسری بات کہ اسی غار کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کبوتروں کے ایک جوڑے نے انڈے دے دی یعنی کبوتری نے انڈے دے دیے وہاں پر اب اس انڈوں کو دیکھ کر اور کبوتروں کو دیکھ کر کیوں کبوتر کی عادت لکھی ملا قاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے لنفر تام اس کو بہت زیادہ مخلوق سے وحشت ہوتی ہے لوگوں سے وحشت ہوتی ہے دور بھاگتا ہے بالخصوص جنگلی کبوتر جو ہوتا ہے تو دیکھ کر اس نے کہا کافر نے جب وہ انڈے دیکھے وہاں پر اور کبوتروں کا جوڑا دیکھا کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے یا کوئی یہاں پر ہوتا تو یہ کبوتروں کا جوڑا یہاں پہ کیسے ہوتا یعنی کوئی شخص بھی اگر یہاں ہوتا تو کبوتروں کا جوڑا یہاں پر نہ رہتا وہ اڑ جاتا لیکن کبوتروں کا جوڑا یہاں پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں ہے لیکن ان کی نادانی تھی کبوتر تو کبوتر ہے کوئی تو شے ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ ہو کوئی اور ہستی ہوتی تو وہ دور بھاگتی اس سے کبوتر دور بھاگتے لیکن یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف وشے جانور بھی رجوع کرتے ہیں تو برحال اللہ تبارک و تعالی نے یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی حفاظت فرمائی فرماتے ہیں قاضی اعظم علی رحمۃ اللہ تعالی و منه العبرۃ المشہورہ والكفایۃ التامہ عندما اخافت قریش واجمعت علی قتله وبیتوه فخرج عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وقد الله تعالى على أبصارهم وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم وحمايته عن رؤيته في الغار بما هي الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه حتى قال أميت بن خلف حين قالوا ندخل الغار ما أرابكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أراه آگے اسی حوالے سے اللہ تبارک و ترن بالخصوص جو سفر ہجرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ کفار قریش نے حضور علیہسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ دونوں کے بارے میں یہ انعام مقرر کر دیا تھا کہ جو بھی ان کے بارے میں خبر دے گا ہم ان کو سو اونٹ دیں گے تو اب کئی لوگ اس جستجو کے اندر نکلے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراغ پائیں تو مشرقین مکہ کو پریش کو اس بات کی خبر دیں اور انعام پائیں تو انہی میں سے مشہور و معروف ہستی سوراخا بن مالک رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے ان کا قصہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور سراغ پا لیا اور حضر الساط اسلام کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یہ قریب بڑے کے کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے اور سوراخا بن مالک جو ہے وہ نیچے سے شیو لیا گر گئے اب ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ فال نکالا کرتے تھے اور تیر کے ذریعے فال نکالتے تھے کہ ان کے پاس تین طرح کے تیر ہوتے تھے قریش کے پاس اہل جاہدیت کے پاس جس میں ایک میں لکھا ہوتا تھا کہ اف یا افعل کہ یہ کام کر گزرو دوسرے میں لکھا ہوتا تھا کہ لا تفعل اس طرح نہ کرو تیسرے میں لکھا ہوتا تھا نہ, یہ نہ وہ یعنی اگر تو اس میں سے نکل آتا کہ افعل کر گزر تو وہ تیر نکالتے اس میں لکھا ہوتا افعل تو کر جاتے اور اگر اس میں لکھا ہوتا لا تفعل تو پھر اس کو نہیں کرتے اور اگر وہ اس میں لکھا نہ آتا غفل لکھا ہوا آتا تو پھر یہ دوبارہ نکالتے یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی کام اس میں آ جاتا کہ افعل یا لا تفعل کرو یا نہ کرو تو ان میں سے بہت سے ہوتے تھے کہ جو ہر وقت اپنے ساتھ یہ پاسے رکھا کرتے تھے تو سوراقا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنے پاس یہ تیر رکھے ہوئے تھے جب گھوڑا دھس گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. حضور علیہ السلاط اسلام نے دعا کی تو گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ باہر نکلا ہے اور یہ بکھڑے ہو گئے لکھا ہوا ہے کہ نہ کریں یعنی اگرچہ تیر نکالنا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے اہل اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے اس طریقے سے نکالا جائے لیکن اس تیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ برال دوبارہ آگے کی طرف گئے کہ حضر اللہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرے ہیں تو حضر الصلاط اسلام تو ان کو دیکھتے ہی نہیں تھے کراد کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے تلاوت بھی سن رہے تھے حضر اللہ اسلام سے لیکن صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ تھے کہ دوبارہ آ رہے تو حضرال اسلام سے عرض کی کہ ہم تو پکڑے گئے یعنی ہمارے پاس آ گئے ہیں پکڑنے والے تو حضرت اسلام نے فرمایا لاتحزن غم نہ کر ان محمد ہمارے ساتھ اللہ تبارہ کو بتانا ہے کوئی خوف نہیں ہے اب جیسے وہ قریب ہوئے حضرال اللہ اسلام نے ان کے خلاف دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گھوڑا جو تھا اس کے پاؤں زمین کے اندر دوبارہ نیچے تک گئے انہوں نے گھوڑے کو جھاڑا جھڑکا کہ کس طریقے سے یہ اٹھے تو تو اب گھوڑا جب اٹھا تو اس کے پاؤں سے دھوئے کی طرح بادل اٹھ رہے تھے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ نے میرے خلاف دعا کی ہے تو اب میرے لیے دعا کرے حضرال اسلام نے ان کے لیے دعا کی تو وہ گھوڑا جو ہے وہ سلامت ہو گیا دوبارہ صحیح کھڑا ہو گیا اب حضر السلام نے ان سے فرمایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ دینا تو اب یہ جس جس سے ملتے اس سے جا کے یہی کہتے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یعنی توریا کرتے ہوئے بتاتے کہ یہاں پر حضر الصلاط نہیں ہے جب ان سے مل رہے تو اس وقت ظاہر سے بات ہے کہ حضرت اسلاط ان کے ساتھ موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ لی تھی دعاؤں کی قبولیت دیکھ لی تھی کہ ان کے خلاف دعا کی نتیجہ نکلا کہ گھوڑا زمین میں دھس گیا اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور جب ان کے لیے دعا کی اللہ تبارک وطار نے جاتا فرما دی تو یہ چیز ان کے دل کے اندر اثر کر گئی اور یہ ان کے اسلام لانے کی ابتدا بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہیں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے فرماتے ہیں قصو سا ماری کبنی جو وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجائل فأنزل به فركب فرصه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قضائم فرصه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يلتفت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتينا فقال لا تحزن إن الله معنا فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهدت ولقوائمها مثل الدخان فناداهم بالأماني فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرا وقيل أبو بكر وأخبرهم بالأخبار وأمره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم فالصرف يقول للناس كفيت ما هاهنا وقيل بل قال لهما أراكما دعوتما علي فدعوا لي فنجا وبق آفینف سے ہی ظہور النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نجات مل گئی حضور اللہ السلاط کی دعا سے اور سب سلامت ہو گیا تو اب حضر السلاط اسلام سے کہا کہ آپ مجھے امان لکھتے ہیں یعنی مجھے امان دے دیں تو اس وقت حضور علیہ السلاط تھے حضر الصلاۃ اسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ تھے ابن فہیرہ یہ حضرات تھے تو امان نامہ جو لکھا وہ ایک روایت کے مطابق ان کو جو امان لکھ کے دی کہ آپ امن کے اندر ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا مدینہ منورہ میں بھی جب آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ایک روایت کے مطابق عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو یہ امان نامہ لکھ کے دیا اور ایک روایت کے مطابق یہ امان نامہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو لکھ کر دیا تھا کہ آپ جب آئیں گے مدینے تو آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا ایک اور واقعہ اس حوالے سے قاضی اعظم کے رحمۃ اللہ تعالی حضرت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ سو اونٹ ملیں گے اور بہت بڑی رقم ہے بہت بڑا مال ہے تو کئی لوگوں کے دل میں خواہش تھی کہ ہمیں مل جائے تو ایک چرواہے نے دیکھ لیا حضورات اسلام کو تو وہ خبر دینے کے لیے پہنچا قریش کو کہ میں کسی طریقے سے ان کو بتاؤں اور یہ سو اونٹ مجھے مل جائیں آپ جس مکان سے چلا مکہ مکرمہ تک تو بڑا خوش خوش پہنچا کہ ابھی خبر دیتا ہوں ابھی خبر دیتا ہوں لیکن جیسے مکہ مکرمہ پہنچا اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ اٹھا یہاں پر ہوا کیا یعنی جو کچھ ذہن میں تھا وہ سب نکل گیا پتہ ہی نہیں میں آیا کیوں یہاں پر تو وہاں سے وہ واپسی لوڑ گیا یوں حضور علیہ الصلوۃ کے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی فرماتے ہیں وفي خبرن اخر ان راعین عرف خبرهما فخرج يشتد يعلم قریش کے دل پر ہی مہر لگا دی گئی رہا کہ کی کیا کروں ما خرج له رجع واپس اپنی جگہ پر وہ آ گیا ابو جہل کے کچھ واقعات یہاں ذکر کیے ہیں وقفے وقفے سے قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی نے کیونکہ یہ حضر الصلاۃ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور حضر السلاۃ اسلام نے اس کو اس امت کا فرآون قرار دیا یہ بہت زیادہ تکلیف کے در پہ رہتا تھا حالانکہ حضر علیہ اسلام کی حقانیت کو جانتا تھا اور اس کو اس بات کا اعتقاد بھی تھا کہ حضر علیہ اسلام نبی ہیں لیکن اپنے اعناد کی وجہ سے اپنی دشمنی کی وجہ سے یہ حضر علیہ اسلام کا انکار بھی کرتا تھا اور ہر وقت تکلیف پہنچانے کے در پہ رہا کرتا تھا تو اس کے ساتھ کے واقعے پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو یہ ایک بڑا پتھر لے کر آیا اٹھا کر قریش سارے کے سارے دیکھ رہے تھے اور اس نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ میں حضر الاسلاط اسلام کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینک دوں گا باللہ من ذالک تو یہ لے کر آیا پتھر بڑا سا تو اب جیسے ہی حضور السلاط اسلام کے قریب جانے لگا تو اس کے ہاتھ جو ہے پتھر کے ساتھ چپک گئے وہ پتھر اس کے ہاتھوں کے ساتھ بالکل چپک گیا اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ گردن تک خشک ہو گئے سارے اب یہ واپس پلٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تکریف پوچھا نے حضور علیہ السلام کو آیا ہے حضور علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے کہ این یدعوالہو حضور علیہ السلام اس کے لئے دعا کر کرے اب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت کے تقاضے کے مطابق اس کے لئے دعا کی تو اس کے ہاتھ کھل گئے قریشن اس سے کہا کہ یہ تجھے موقع ملا تھا ناؤزو باللہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا قتل کر دیتا لیکن تو ایسا کیوں نہیں کیا تو کہتا ہے کہ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اونٹ درمیان کے اندر آ گیا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے کھا جائے گا تو اس لیے میں الٹے قدم واپس آ گیا حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ جبریل, یہ جبریل تھے جو اس صورت کے اندر ظاہر ہوئے تھے لنا اب اگر یہ تھوڑا بھی قریب ہوتا تو یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو یوں ابو جہل سے اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت فرمائی فرماتے ہیں فصعدا فنتقد يداه وكان قد تبع دم قريش بذلك وحلف لا ان راه ليدمغنه فسالوه عن شأنه فذكره انه عرض لي دونه فحل ما رايت مثله قط هم ما بي ان ياكلني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنا لاخذه اذا ترى امام ابو سمرقندی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا کہ بنو مغیرہ کا ایک شخص اور اس سے مراد یا تو خود ابو جہل ہے ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ یا پھر ابو جہل کا کوئی رشتے دار ہے اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ارادہ کیا کہ ناؤزب اللہ حضر کو شہید کر دے اب قریب پہنچا تو اللہ تبارک وطار نے اس کو اندھا کر دیا اب حضور علیہ السلاق اسلام جو پڑھ رہے تھے تلاوت کر رہے تھے اس کی آواز تو اس کو آ رہی تھی لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں رہا تھا حتیہ کہ جب وہ واپس پلٹا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا وہ گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو سن رہا تھا لیکن ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا اباس علماء کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا اور بعض کے مطابق جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو لوٹا دیا فرماتے ہیں من بنی المغیرہ اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیقتلہ فتمس اللہ علیہ بصرہ فلم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصمع قولہ فرجع الی اصحابہ ولم یرہم حتی نادوہ یہ دو باقی جو ذکر کی ابو جہال کا اور دوستہ اس کے قبیلے کے کسی شخص کا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی جو ابتدائی چند آیتیں ہیں واقعی بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو قریضہ میں تشریف لے کر گئے کسی مسئلے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے اسحاب بھی موجود تھے تو آپ علیہ السلات وسلام ایک دیوار کے پاس جو اونچی گھر تھا اس کے نیچے بیٹھے تو امر بن جحاش جو یہود کا ایک شخص تھا اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نوزب باللہ ایک چکی پھینک دے بڑی جس سے حضرت استعم کو شہید کر دے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب امین نے اس بات کی خبر دی اور آپ علیہ السلاط اسلام اس کے اس عمل سے پہلے وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ تشریف لیا پھر اپنے ساتھیوں کو یہ قصہ بتایا کہ ان لوگوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم کی حفاظت فرمائی اسی طرح ایک مرتبہ بنو ندیر کے اندر حضور علیہ تشریف لے کر گئے کہ امر بن امیہ اس نے قبیلہ بنو کلب کے دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا تو آپ علیہ السلاط اسلام اس سے دیت کے لیے ان کی مدد کے لیے گئے کہ بھائی مدد کرو تاکہ اس سے دیت حاصل کی جائے تو ہوئی بن اختب جو کٹر یہودی تھا اگرچہ کہ یہ ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ہے وہ مومنوں کی ماں ہیں کامل مومنہ ہیں لیکن یہ جو تھا ہوئی بن اختب یہ کٹر کافر تھا اور کفر پر ہی یہ مرا تھا حضور اللہ اسلاد اسلام کے دشمنوں میں سے تھا تو اس نے حضر الصلاد اسلام سے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں تشریف رکھیے ہم آپ کو کھانا بھی پیش کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں یہاں آپ آئے ہیں جس کام کے لیے اس کام میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے یہ تھی اس کی سازش حضر الصلاد اسلام کو بٹھا دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور پھر اس نے اس بات کا مشورہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ بہترین موقع ہے کہ کوئی حضر السلاط اسلام کے اوپر جو ہے ناوز باللہ کو پتھر یا چٹان وغیرہ اوپر سے پھینک دے گا تو ایسا بہترین موقع ہمیں نہیں ملے گا امین علیہ السلاط اسلام تشریف لے ہے اور آ کے نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے پورے سازشی منصوبے کی خبر دی حضر علیہ السلاط اسلام اس انداز میں کھڑے ہوئے جیسے آپ کو مدینہ منورہ کوئی حجت ہے اور وہاں سے کھڑے ہو کر حضر السلاط اسلام منورہ منورت لے لیا یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسلام کی حفاظت فرمائے تو یہ سارے واقعات بالکل واضح ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے اور اسی حوالے سے کازیاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پرانے مجید فرقان حمید کی صورت المائدہ کی آیت نمبر گیارہ اسی پر نازل ہوئی یادین کو اللہ اللہ المؤمنون کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی یعنی تمہارے نبی علیہ کو محفوظ رکھا ان کو بچا کے رکھا جب ایک قوم نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائے یعنی تمہیں نقصان پہنچائے اللہ تبارک و نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا یعنی تمہیں محفوظ کر دیا تو اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو فرماتے ہیں ومن ذاریکا ما ذكره ابن اسحاق وغيره في قصته اذ خرج الى بني قريظه في اصحابه فجلس الى جدار بعض اطامهم فبعث امر ابن جهاش احدهم رضي رح الله عليه رحم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة واعلمهم بتستهم وقد قيل إن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم مقوم ان يسقط اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون في هذه القصه نزلت وحكى السمرقندي انه خرج الى بني النضير في عقد الكلابيين الذين قتلهما عمر بن أمية فقال له حيي بن أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نتعمك ونعتيك ما سألتنا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والتبامر حيي معهم على قتله فاعلم جبريل عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام كانه يريد حاجته حتى دخل المدينه ابو جہل کا واقعہ دوبارہ قاضی عثمان کی رحمتہ اللہ علیہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے قریش سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ ان کی گردن کو روند دوں گا یہ اس نے وعدہ کیا تھا لگے تو ان بتا ہوں حضورت نے نماز پڑھنا شروع کی لوگوں نے اس کو خبر دی کہ نماز پڑھ رہے تو اب یہ حضرات اسلام کے پاس آیا کہ آپ علیہ السلط اسلام کو نواز نقصان پہنچا ہے اب جیسے ہی قریب ہوا تو ول ہاری بن نہ کسن اڈا کے بل الٹا بھاگا اور متقین اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے لگا کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہو جب لوگوں کے قریب ہوا لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جب حضر السلام کے پاس گیا تو میں نے ایک ہندک دیکھی جو آگ سے بھری ہوئی تھی اور قریب تھا کہ میں نے اس کے اندر گر جانا ہے اور میں نے بڑا خوفناک منظر دیکھا اور پرو کی میں نے آواز سنی کہ پر جو ہے وہ ہل رہے ہیں یہ آواز مجھے آ رہی ہے جس سے زمین بھری ہوئی ہے تو اس لیے میں پلٹ کے بھاگا اور اپنے آپ سے آگ کو میں دور کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے اگر یہ قریب آتا تو اس کا ایک ایک جوڑ توڑ کے رکھ دیتے اگر یہ قریب پہنچتا تھا تو اللہ تبارک تعالی نے اس سے حفاظت فرمائی اور چونکہ نماز سے روکنے کے لیے آ رہا تھا کہ اب نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ گردن رو دوں گا نوزب تو اللہ تبارک وطار نے کی الگ کیازل فرمائی جس میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے کیا آپ نے اس شخص کو نہ رکھا کہ جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز ادا کرے فرماتے ہیں وَذَكَرَ صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل فلما قرب منه ولهاربا ناكسا على عقبين متقيا بيديه فسئلا فقال لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهدي فيه وأبصرت هولا عغيما وخفق أجنيحة قد ملأت الأرضا فقال صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الملائكة لودنا لأختطفته عدوا عدوا ثم انزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت وتولا يعلم بأن يرى كلا ناصرح ناصرح كلا یہ آیتیں نازل فرمائی اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے تو آپ لوگوں نے تو براہ راست سنی ہے تو یہ سب کے اوپر سدا برال بالاتفاق واجب ہے سب نے سدا کرنا ہے تو سدا کر لیجئے گا تو جو ریکارڈڈ ہے اس میں اگر علماء کا اختلاف ہے کہ ان کے پر سدا تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے اس لیے جو بھی سنے تو اسے چاہیے کہ وہ سدا تلاوت ادا کرے پڑھنے کی وجہ یہ ہے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے پڑھنے کی وجہ کہ کیوں آئے تو تلاوت تلاوت کر دی چھوڑ دیتے تو دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ ہم جو شفا شریف پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ایک حرف ویسے تو قرآن ہے جو قرآن کی آیتیں بھی میں نے پڑھی ہیں ورنہ اس کا ایک ایک حرف جو نہیں برکت والا ہے ہم تشریح کر رہے ہیں لیکن تشریح کے ساتھ اس بات کی بھرپور کوشش ہے کہ ایک کلیمہ بھی ہمارا چھوٹے نہیں یہ باقاعدہ پڑھا جائے تو اس لیے پڑھا گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ عادت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بے برکتی کا بھی سبب ہے اور یہ مکرو بھی ہے کہ بوسوں کی عادت ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران جب آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو آیت سجدہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں یا آیت سجدہ سے پہلے پڑھا اس کو روک دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آیت سجدہ کو اس طرح قصدن چھوڑا جائے بلکہ اسے پڑھ لینا چاہیے بہرحال یہ آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ بھی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تو جو جو سنے اس کے لیے بہترین ہی ہے جو براہ ہے وہ تو ویسے صدہ کرے گا جو ریکارڈ بھی سنے اسے چاہیے کہ وہ بھی سدھا کر لیں آگے قاضی آز مالکی رحمت اللہ ہی تلالے بڑے خوبصورت واقعی ذکر کرتے ہیں پہلا واقعہ شیبہ بن عثمان الحجبی یہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے ان کے والد اور چچا کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جنگِ بدر کے دوران قتل کیا تھا جو انہوں نے ذکر کیا کیونکہ کفار کی طرف سے تھے تو کافر تھے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا تھا شیبہ بن عثمان الحجبی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حنین کا موقع تھا اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ انتقام لے لوں گا کہ جنگ جب ہوگی تو میں اپنے والد کا اور اپنے چچا کا بدلہ ان سے لوں گا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے ہیں تو میں نے ان کو نازب باللہ شہید کر دینا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ گتھم گتھا ہو گئے لڑائی شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی لوگ گتھم گتھا ہو گئے تو کہتے ہیں میں پیچھے سے گھوم کے آیا حضور السلط اسلام کے ہاتھ میں تلوار تھی ارادہ کیا کہ پیچھے سے نوزب اللہ حضر اللہ پر حملہ کر کے شہید کر دوں تو کہتے ہیں آگ کے خالی شولے یہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لپک کر آئے بجلی سے بھی تیز میری طرف لپک کر آئے تو میں چیختا ہوا بھاگا جب حضرال اسلام کو میرے بارے میں پتا چلا تو حضر السلاد اسلام نے مجھے بلایا وہ قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے حضرال اسلاد اسلام نے بلایا اور آپ علیہ السلاط اسلام نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کمال ہوا کہ خود فرماتے ہیں کہ وہ اب غد الخل الہیا حضور علیہسلاۃ اسلام مخلوق میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے فرماتے ہیں فما حب الحلق کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا مگر جیسے ہی ہاتھ اٹھایا آپ علیہ السلاط اسلام مخلوق میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تھے اور پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ پہلے آئے تھے حضور علیہ السلاط اسلام کو شہید کرنے کے لیے اب حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ ادنو آگے بڑھو فقاتل اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کرو فرماتے ہیں پہلے تو آئے تھے شہید کرنے کے لیے اب میں آگے بڑھ کر حضور علیہ السلاط اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا اور اپنی جان پیش کر کے حضر اللہ کی حفاظت کر رہا تھا فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میرے والد بھی میرے سامنے آتے تو میں حضور علیہ اسلاد اسلام کے لیے ان کو قتل کر دیتا ويرضى أن رجلا يعرف بشيبة بن أثمان الحجبي أدركه يوم حنين وكان حمزة قد قتل أباه وعمه فقال اليوم أدرك ثاري من محمد صلى الله عليه وسلم فلما اختلت الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه قال فلما دنوت منه التفع إلي شواذ من نار اسرع من البرق فظليت هاربا وأحسبي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فضدع يده على صدري وهو أبغد الخلق إلي فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي وقال لي أدن فقاتل فتقدمت أمامه أضرب بصيفي وأقيه بنفسي ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه إذ ترى فضالہ بن عمر رضی اللہ تلعنہم یہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا حضور علیہ السلام توا فرما رہے تھے تو میں حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور حضور علیہ السلام کے قریب ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا فضالہ اے فضالہ تو قلت نعم میں نے کہا جی یا رسول اللہ تو فرمایا کہ ما کنت تحدث بہی نفسا کا کیا دل میں ارادہ کر رہے ہو نداشے یہاں کوئی کوئی ارادہ نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا فضحی کہا واستغفر لي اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار کیا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا فسكن قلبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ رکھنا تو سینے پر کہ میرے دل کو بڑا سکون ہوا یہ بھی فرماتے ہیں فواللہ ما رفعها حتا ما خلق الله شیئا احب الي منه جب حضورۃ اسلام نے یہ ہاتھ اٹھایا تو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پیارے میرے نزدیک حضورۃ اربد بن, طفیل اور عربت بن قیس یہ دونوں کی حضورۃسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو کافے تھے عامر بن توفیل مشہور جو ہے وہ راہب تھا جس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا اور اس بات کا متمنی تھا حضور علیہ الصلاط اسلام نبوت میں سے آدھا حصہ اس کو دے دیں یعنی ایک حصہ کا نبی یہ ہو ایک حصے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقرر رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبوت تو اللہ تبارک وطالع کی عطا ہے اور نبوت ویسے ہی حضر الصلاط اسلام پہ ختم ہو گئی حضر الصلاط اسلام نے اس کو منع کیا تو اس نے بہت زیادہ حضرال الصلاط اسلام کے خلاف سازشیں کی اور یہی تھا کہ جس نے مسجد درار یہ بنائی تھی جس کے حکم پر بنی تھی تو یہ دونوں آئے عامر بن توفیل اور اربت بن قیس عامر بن توفیل نے اربد بن قیس سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا باتیں کروں گا ان کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا جب یہ میری طرف مشغول ہو تو تم ان کو تلوار مار کے نعوذ باللہ شہید کر دینا تو اب گفتگو کرنے لگا حضر علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر لیا لیکن اربد بن قیس تھا اس نے کچھ کیا ہی نہیں جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا میں ان کو مسلسل اپنی طرف مسلوف رکھ رہا تھا تو انہیں کچھ کیا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ جب بھی میں مارنے کا ارادہ کرتا میرے سامنے تمہارا منہ آ جاتا تھا تو کیا میں تمہیں ماروں تو اس لیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی فرماتے ہیں اربدنی وفدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے دو باتیں مزید ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی حفاظت اللہ تبارک و تارا نے یوں بھی فرمائی کہ حضور علیہ السلاۃ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت اور آپ کے عروج کے وقت یہود نے بالخصوص اس بات کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے اور انہوں نے قریش کی اس حوالے سے ہر طریقے سے مدد کی اور اس بات کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ حضور علیہ السلاط اسلام تم پر غلبہ پالیں گے یعنی ہر طریقے سے حضور علیہ السلاط اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ابتدائے امر میں بھی ابتدا اسلام میں بھی اور جب اسلام کو عروج ہو پہنچ رہا تھا تو اس وقت بھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور حضور علیہ السلاۃ وسلم کا دین آپ کی زندگی کے اندر ہی پورے عرب کے اندر پھیل چکا تھا عرب کے ہر ہر مقام پہ پہنچ چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید حمید میں ارشاد فرماتا ہے یہ <سلام> لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھا دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ مشرقین اس بات کو ناپسند کریں برا جانے اور یہی ہوا کہ اللہ تبارک وطالع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرمایا یوں ہی دوسری بات ذکر کی کہ ایک تو اللہ تبارک وطع نے حفاظت فرمائی دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا روب عطا فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی آپ کا دشمن ہو تو اس پر بھی روب تاری رہا کرتا تھا یوں آپ علیہ اصلاح اسلام کی مدد ہوتی تھی اور آپ کی حفاظت ہوا کرتی تھی فرماتے ہیں مین اسمتی ہی لہوت آلہ ان کثیرم من الہودی ول کہ انضرو وعينوه لقريش واخبروهم بالسطوته بهم وحثوهم على قتله فاصمحه الله تعالى حتى بلغ فيه امره ومن ذلك نثره بالرعب امامه مسيره الشهر كما قال عليه الصلاه والسلام الحمد لله هي فسل بي اگلی فصل میں بہت خوبصورت اور گفتگو کازمان کا کی رحمتہ اللہ تلاڑے فرما رہے ہیں جس میں حضور علیہ السلاط اسلام کو جو مختلف معرفتیں حضور علیہ اسلام کو مختلف چیزوں کے علم اطا کیے گئے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے رب تبارک و تعالیٰ حضور سر ورد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہماری ہمارے ایمان کی ہماری جان کی عزت آبرو کی ہمارے گھر بار کی اہل و ایال کی کاروبار کی سب کی حفاظت فرمائیں اور حضور علیہ اصلاۃ وسلام سے عقیدت اور محبت اللہ تبارک وطالیہ نہ سے ہماری محفوظ فرمائیں بلکہ روز بروز اس میں بلکہ لمحہ بلحہ اس کے اندر اضافہ فرمائیں آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم